السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جدہ دعوا سینٹر حید سلامہ مملکت سعودی عربیہ کی طرف سے ہم نے فضلت شیخ جلال الدین قاسمی صاحب شد اللہ کو ان سال دعوت دی دو ہزار ساتھ سن ہجری چودہ سو اٹھائیس اور ہماری دعوت پر شیخ نے نبیگ کہا اور انہیں کل ملا کر سترہ عنوان دیے گئے اور ساتھی ساتھ ساتھ ورکشاپ میں بھی انہوں نے ہماری مدد کی فضیلت شیخ جلال الدین کاسمی صبح اتر پردیش ضلع بستی کے ہیں فی الحال مہاراشٹر مالیگاؤں میں دائیں کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں ان کی تعلیم دار دارالعلوم دیوبند سے فضلت عالمیت پاس کی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کمال کا حفظہ عطا فرمایا ہے انہوں نے چھ ماہ میں قرآن کو حفظ کیا اور عالمیت کے بعد میں انہوں نے میسور اوپن یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے بھی کیا آپ سترہ کتابوں کے مصنف ہیں یعنی سترہ کتابیں اب تک آپ نے تخمیف کی ہیں جس میں احسن الجدال بجواب جواب راہ احتجال رفائل شکوک اول اوہام بے بارہ مسائل بیس لاکھ انام لطائف قرآن جو ابھی تیار مسودہ تیار ہے ابھی تک وہ تباہ ہو کر نہیں آئی ہے اس کے علاوہ بہت ساری مختلف کتابیں آپ نے لکھی ہیں ہم فضلت الشعید جرال الدین قاسمی کا استقبال کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے علم و عمل اور عمر میں بڑھوتری عطا فرمائے آمین عرب العالمین فضلت الشیخ کا پہلا چھوٹا سا درس چند نو مسلم کو مشورہ ان کو نصیحت کرنے کے لیے داوا سینٹر کے اندر ہوا جو صرف پانچ یا دس منٹ یا پندرہ منٹ کا ہے انہوں نے بہترین قسم سے جو ہے نو مسلم کو الحمدللہ رب العالمین سیت مشورہ کی سننے لائق ہے جو کہ پہلے نمبر پر ہدایت کے نام سے ہے پھر فضیلشیخ نے دوسرے نمبر پر جدہ داو سینٹر میں ہی دعوت اور صحابہ کے اوپر مدلل خطاب کیا اس کے بعد مسجد تعاون میں قرآن کی عظمت کے اوپر الحمد بہت ساری روشنیاں انہوں نے عطا فرمائی اور پھر بشے بش مسجد کے اندر ایسال کباب جس میں بہت سارے لوگوں نے دھوکا کھایا ہے اس کی معرفت ہمیں کرائی اس کے بعد فضیلت الشیخ نے مدینہ المنورہ کے اندر جو تھی لمبا خطاب عطا فرمایا مسبب الاسباب کے اوپر اور اس کے بعد فضلت الشیخ نے جدادار سینٹر کے اندر معاشرے کے اوپر بہت ہی سنجیدہ اور افروز آمیز جو ہے خطاب فرمایا اس کے بعد فضلت الشیخ جعلیات مشرفہ کے اندر آئت الکرسی کی تفسیر شرح کی اور کندرا کی مسجد میں محبت رسول کے تقاضے کے اوپر سب کو رلایا اس کے بعد مسجد جوہرا میں فضیلۃ الشیخ نے پاکیزہ ماحول پاکیزہ زندگی کے اوپر بہت ہی پاکیزہ پاکیزہ جو ہے ہمیں معلومات عطا فرمائی نور عطا فرمایا اور اس کے بعد میں قضا و قدر کے اوپر جدادار سینٹر کے اندر ایک اور دو یعنی دو پیر ملا کر ایسے دو انہوں نے ہمیں خطاب فرمایا اور ڈکو کمپاؤنڈ کے اندر رونے کے اوپر جو ہے ہمیں جمعہ کا خطبہ دیا اس کے بعد مسجد بسام میں نماز کی اہمیت اور بن دن کی جو کیمپ ہے جدہ کے اندر اس میں جمعہ کا خطبہ جو ہے پریشانی کا حل ہمیں اس سے معلوم کرایا اس کے بعد فضرۃ الشیخ کو ہم مکہ لے کر گئے مکت المکرمہ کے اندر جو دعوی سینٹر ہے بالکل حرم سے لگا ہوا اس میں فضلۃ الشیخ نے جو ہے ہمیں تفرہ کا اوپر فرقہ فرقہ نہ بٹو اختلاف کیا ہوتا ہے یہ ہمیں بہت ہی مدلل طریقے سے سمجھایا اس کے بعد میں فضلۃ الشیخ بل محفوظ کا جو پروگرام ہوا جو جدہ جو جدہ کے اندر بہت ہی بڑی مسجد ہے سٹی سینٹر کے اندر بالکل سٹی سینٹر کے اندر وہاں پر فضلۃ الشیخ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمیں وہ اقوال زرین سے نوازا جو آج تک ہم نے نہیں سنا اور خصوصیت یہ تھی کہ اس مسجد میں تقریبا ہر مکبہ فکر کے لوگ آ کر بیٹھے تھے اور اس سے جو ہے معلومات حاصل کی اور اس کے بعد میں جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ فضلۃ الشیخ کا علمی دورہ ہے سن دو ہزار چودہ سو اٹھائیس اس لیے آخری پروگرام جو ہے فضلت الشیخ کا علم کے اوپر ہوا سبحان اللہ العظیم کے اوپر ایسے نکات شیخ نے ہمیں بتائے کہ جو آج تک ہم نے نہیں سنے میں گزارش کروں گا کہ آپ سب اپنے اہل ایال دوست و اقارد کو لے کر ان تمام پروگراموں کو سنے اور اس سے علم حاصل کریں اور عمل کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق دے رب العالمین ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہاں پر ورکشاپ چلایا تھا تین منگل کے اندر اس میں سے دو منگل کے ورکشاپ کا جو معلومات ہے ورکشاپ غیر مسلموں میں دعوتی دین کا کام کیسا کرے اس کے اوپر تھا تو میں اس کے اوپر بھی جو ہے آپ لوگوں کو گزارش کروں گا کہ اسے بھی جو ہے آپ غور سے سنیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جدہ دعویٰ سینٹر حد سلامہ جدہ سعودی عربیہ ٹیلی فون نائن سکس سکس سکس ایٹ ٹو ایٹ ایٹ ایٹ ایٹ اور جدا داو سینٹر کی جو سائٹ ہے جے ڈی سی آئی ڈاٹ او آر جی ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ جے اس میں میں آپ کو ملے گا اسی طرح سنٹر کے ایک اردو سائٹ ہے یعنی اور اسی طرح جو ہے آپ اس سائٹ کے اوپر آکے کے تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آپ کو مزید اگر کوئی معلومات حاصل کرنی ہو تو آپ آ بلا جھجھک ہمیں ای میل سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا ای میل ہے ایم او جے آئی بی انڈر اسکور او ایم اے آر ایٹ یاہو ڈاٹ کام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ